السل مو تسلی سلاد و سلام وال سی دیا رسو لم لا آل کا وا سیا سی دیا ہبھی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 اللہ صدقہ مدینے دے تاجدار بندہ فرما اور کلمہ حق آخنے کی توفیق بخشے دوستو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 موضوع جناب دے سامنے جڑا پیش کرنا ہے وہ ہے شراب مستقیم اور اولیاء اللہ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 خود جا, جا, جا کے اخیر نکلتا ہے نا اس طرح انسان جا کے اخیر اللہ دلی نکل اللہ پیارے لوگ اس دی وجہ خالق خال دی نگاہ مبارک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 اللہ, اللہ میرا ڈٹ کے آخو سبحان اللہ اللہ, اللہ اللہ سونا حضرت علیہ السلام پیغمبر, پیغمبر, پیغمبر نو فرماؤں اے میرے دار آپ خواہش دلد دلد پچھے میں پچھے نہ چلی فیصلہ کرنے ویلے کیونکہ آپ خلیفہ و کلسنگ اللہ بے خلیفہ اور بادشاہن دنیا پہ اے میرے دارود فیصلہ کر دے وے خواہش نفس بے پیچھے نہ چلے آ جے ورنہ فائیو دل کا سبیر ورنہ تو خواہش اندر والی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 خارجیاں ہاتھ قرآن سی وجہ کیلوڑ دے نے علی قرآن قرآن قرآن بہابی گھر مرزی گھر آ سک ہندو گھر آ سکے دے گھر جا سکتا ہے یونی جا سک پر شیر ربانی ورگا قرآن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 مگر ولی ات ہی آ سکتا ہے جیت مولا عز پسند فرماؤ او او دا دا حض دا حض او وجہ نفس پرست سن, سن دنیا دے کتے سن علی رب دا شیر سلور نے فرمایا قرآن پڑن گے خارجی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 صدقے جامعہ اج علی دے نارے مہنا لے مسجد تو انہیں دور میں صدرنے جو میں تیر کمان تو جاندہ ہے کہ انہیں بے تے تے تے علی علی علی میں کیا سرکار اے نعرے مار کے, مار کے مار علی نو درانا پھرنا ہے جیت کرنا پھرنا ہے علی پاک نو نعرے اندھی لوڑنے ہیں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 سرکار تو میںسج yeah, خدا گا گا پہ گل مسجد چھوڑ کے لندن چنی سڑوں کو خدا لبے ڈاک <Surah> <Surah> <Sat> <Sat> <Sat>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 لندن جا, جا। سانے یار کا گھر ہی کافی خدا قسم کر کے ہوئے دبے قدرے رہی جن نظر ہوگی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 اللہ نہیں ہوں دل ہی خدا دی قسم کر اکھا نہیں سن دے پر دل دیا اکھا سارے صحابہ رکھ دے سن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 جڑا رب نو پسند آ جائے رب دا ہر کام پسند آ جا اچھا سمجھ دی. سمجھا دینا سون لے. بھی رب بندے کرے باوے تر لے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 تقدیر ادھر بھی ہے مگر کی فرمایا ہے آدم سونا اسا ت کی ہاتھ کھڑے حضور سی محمد سرکار وسیع د فرما دے راک نہ سگانج ایک پاس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 باشا جی میں میں میں میں میں میں کو مقالعہ مالبہ میں پھر پتہ کیا آسکتا ہے مالجی مالجی مور تقدیر جو ہی میں ونہ مرادہ نیکی آسکتے تقدیر نظر نہیں آئی ان مربی ابلیس بنیا بیٹھا ہے سیطان کا قفی برائی کرے کہ رب اللہ سبت کرے اعتراض کرے خالق پہ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 پھر ہاتھ بھی جوڑی دے دا سونا ہوں نہیں اللہ غز نبی رحمت بڑا نورانی بادشاہ سی ذرا آخر سب آجد اج دے سیتانی تو نورانیا نورانی بادشاہ محمود غز نویور سید کا خادم سی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 आंदा सैन तो हूं तो, तो पिछले ज़िए ज़िए आप पिछले वजीर साफे च आ जा समझ गया बैठा है फिर जो प्याल फरमा है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 منہ صحیح نظر آپ بولو تو بنتے ہوتے جی گی اگے گول شیشا لگا ہوں نا گول اگے ہو پتا کیس گیا ہوگی نا چھ فٹ دگتا ڈیڑھ فٹ فٹ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 اج ترقی ہو گئی آسی ترقی امریکہ بھی اسے پیر بھی اسے پسند کرے پسند کرے بندہ بھی رب کا بنیا پنا تمیز نہیں جیڑی شاہ رب نسند ہے کافر نئی جیڑی کافر نسند ہے رب نو نہیں جیڑی شا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 اج کیوں برباد ہوا خدا دی قسم کری جہاں دی ملس کے حق براہ نہیں دے دار دوسرا ہی جنہیں ساری زندگی مالا آخرت تاریف, تاریف کردہ گزار پتر نبی پیکر بنے اللہ صدقے کے یہ امریکا امریکہ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 اسلام وال جنگ کدی دنیا پیچھے ہوندی نہیں اسلام والے جب بھی نے سونے دین پیچھے لڑتے مولا حسین لڑیا اللہ شریف مولازماؤں سن لے دشمن جب ہے صرف نفس شیطان کا فر امریکہ بش ن جو کم آخے کا مولت کرنا جو میرا نفس آخ رب برف فریاد کرنا ہے دی خدا دی کسم سمجھ لو ڈر شالا دے موت ادھر جنا لوا لکھ نبی پڑھن آ